صفت منتھ این تم سود اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے اے قوم یہود اگر تمہارا خیال ہے کہ تمام لوگوں کے سوا صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اپنی موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوی میں سچے ہو یہود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں جیسا کہ سرۃ المائدہ آیت اٹھارہ میں آیا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اسی دعوے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی تقزیب کی ہے کہ اگر تمہارا گمان صادق ہے تو اللہ کے سامنے اپنی تمنا کا اظہار کرو تاکہ وہ تمہیں جلد ہی آخرت میں پہنچا دے اور جنت میں داخل کر دے تاکہ تم دنیا اور اس کے غموں سے نجات پا جاؤ